تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا <متحدث> <متحدث> رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ <متحدث>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 صد ال سر کی آیت نمبر 160 آج ہم نے درس کے آغاز میں پڑھی ہے ذکر وہی غزہ احد کا چل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ این اللہ, فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اسلام کا نظریہ حیات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سور اتلو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے چاند ظاہر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ستارے چمکتے ہیں اللہ کے حکم سے روز و شب کا آنا جانا ہے اللہ کے حکم سے بہار خزاں سردی اور گرمی ہے اللہ کے حکم سے بارش کا برسنا ہے اللہ کے حکم سے ہواؤں کی سرسراہٹ ہے اللہ کے حکم سے اور پرندوں کی چہچہٹ ہے اللہ کے حکم سے یہ زلزلے یہ طوفان یہ آندھیاں جو کچھ بھی آتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے آتا ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں فتح بھی اللہ کے ہاتھ میں اور شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نتائج کو اسباب پر مرتب کرتا ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نتائج کو اسباب پر مرتب کرتا ہے لیکن اسباب خود مؤثر نہیں ہیں بلکہ اسباب کے اندر اثر پیدا کرتا ہے اللہ سچا مسلمان وہ ہے جو کسی کام کے کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور پوری طاقت لگا دیتا ہے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ ہے اس کائنات کی سب سے بڑی قوت وہ اللہ ہے اس کائنات میں سب سے مضبوط مشیت وہ اللہ کی مشیت ہے سب سے مضبوط ارادہ وہ اللہ کا ارادہ ہے سب سے پکی پک تقدیر وہ اللہ کی تقدیر ہے اور سب سے اٹل فیصلہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مومن کسی کام کے کرنے کے لیے جو جائز کام ہو چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اسے کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرتا ہے پوری صلاحیت لگا دیتا ہے لیکن نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ دکان کو کاروبار کو تجارت کو چلانے کے لیے فیکٹری کو صنعت و حرفت کو چلانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے ساری صلاحیتیں اس میں لگاتا ہے اور اسی طریقے سے دین کی دعوت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی خدمت اشاعت اور حفاظت کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ اے اللہ جہاں تک میرے بس میں تھا اور وہ بس بھی آپ ہی نے دیا وہ طاقت بھی آپ ہی نے دی اس طاقت کے خرچ کرنے کا استعمال کرنے کا حکم بھی آپ نے دیا وہ طاقت تو میں نے استعمال کر دی لیکن اب نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس عقیدے کا اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کوشش کے بعد اگر نتیجہ مومن کی سوچ کے مطابق ہو تو بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہے اور اگر اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو تو بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ میں نے تو کوشش کی لیکن تجھے منظور نہیں تھا میرا ارادہ تھا مگر تیرا ارادہ نہیں تھا میری مشیت تھی مگر تیری مشیت نہیں تھی میرا فیصلہ تھا لیکن تیرا فیصلہ نہیں تھا اور ہوتا تو وہی ہے جو کہ تیرا فیصلہ ہوتا ہے ہوتا وہی ہے جو کہ تیری مشیت ہوتی ہے جو کہ تیرا ارادہ ہوتا ہے اسے فتح ہو تو بھی راضی رہتا ہے اور شکست ہو تو بھی راضی رہتا ہے وہ بیماری کا علاج کرواتا ہے ٹھیک ہو جائے تو بھی الحمد کہتے ہیں اور ٹھیک نہ ہو تو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے میں نے اپنی وہ جو کتاب ہے کالموں کا مجموعہ پکار اس کے شروع میں جو انتصاب لکھا تھا بعض ساتھیوں کو بڑا متاثر کیا اس انتصاب نے افغانستان میں جب حالات خراب ہوئے تو امشال نام کی خاتون جو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے شوہر بچوں کے ساتھ افغانستان میں آگے تھی اور یہاں حالات خراب ہو گئے یہاں تک کہ اس کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا اور بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور پھر چند درندے اس کی عزت و ناموز سے کھیلنے لگے تو وہ اپنی جان پر لڑ گئی اپنی عزت کو بچانے کے لیے جان پر کھیل گئی یہاں تک کہ شہید ہو گئی لیکن شہادت سے پہلے اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے نہم بزا کا راضون یا رب اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہم تو بڑے ارادے لے کر آئے تھے بڑے منصوبے لے کر آئے تھے بڑے عزائم لے کر آئے تھے اپنے ملک چھوڑ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر اور ایش و راحت کو چھوڑ کر دولت کو اور سونے چاندی کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے اور اسلام کے نظام کو عملی زندگی میں دیکھنے کے لیے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ہوا یہ کہ یہاں جن کے بروس سے آئے تھے وہی ہماری عزت و ناموس کے دشمن بن گئے تو اے اللہ ہم اس حال میں بھی تیرے فیصلے پر راضی ہیں نہ نبی قزائے کا یا رب اور سچی بات یہ ہے کہ سکوت افغانستان کے بعد یوں تو بہت سے لوگ ظلم و ستم کا اور دجال اکبر کی بربریت کا شکار ہوئے لیکن سب سے زیادہ بربریت کا شکار عرب ہوئے وہ اپنے ملک چھوڑ کر آگے تھے نہ یہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا سمجھا کہنے لگے یہ ہمارے نہیں ہیں اور نہ ان کے اپنے ملکوں نے ان کو اپنا سمجھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں اللہ اکبر آج جب اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہوتی ہیں غیر ملکی اتنے مارے گئے بڑے فخر سے کہتے ہیں اتنے مارے گئے ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم اتنے مارے گئے یعنی غیر ملکی ہونا یہ غیر مسلم ہونے کے ہم معنی بن گیا جو ملکی ہیں وہ تو مسلم ہے اور جو غیر ملکی ہیں وہ معاذ اللہ معذ اللہ معاذ اللہ غیر مسلم ہیں اللہ ہمیں ہدایت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے ہم نے خود ہی ان بچاروں کو ان کے ملکوں سے بلایا اور وہ آئے ہماری دعوت پر جہاد میں شرکت کے لیے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ چند سالوں بعد یہ جہاد جہاد نہیں رہے گا معذ اللہ دجال اکبر کے فتوی کے مطابق یہ دہشت گردی بن جائے گا بہرحال ار یہ کر رہا تھا کہ مومن کی سوچ یہ ہے اور اسلام کا نظریہ حیات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے میں لاکھ ارادہ کروں نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کرنا میرا فرض ہے یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کوشش کرنا چھوڑ دے بیمار ہو جائے تو دوا نہ کرے اور جنگ ہے دشمن کے ساتھ تو اصلہ کا سامان نہ کرے اس کی تیاری نہ کرے یہ مطلب ہر چیز نہیں ہے نہیں اپنی پوری کوشش لگا دے ساری طاقت لگا دے لیکن نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے اس لیے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کافر اور مسلمان کی سوچ میں بنیادی فرق یہی ہے کافر وسائل کو سب کچھ سمجھتا ہے مسلمان مسبب الاسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتا ہے تو فرمایا کہ ان ین سرکم اللہ فلا غالب اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا و ان یخذلکم فمن الذی ينصرکم من بعد اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے کون ہے جو تمہارا ساتھ دے وعلی الله فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو اسباب اختیار کرنے کے بعد اسے نتیجہ چھوڑ دینا چاہیے اللہ پر کہ اے اللہ اسباب ان اسباب میں تو جان پیدا فرما دے مما کان علی نبی جنگول اور نبی کی شان یہ نہیں ہے نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے اس کریمہ کے ان الفاظ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا کہ منافق یہ کہتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص ہمارے اعتماد سے ہماری دوستی سے اور ہماری حمایت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے ہم نے اس کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا تھا اور حمایت کی تھی اس شرط پر کہ مدینہ میں رہ کر ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن یہ تو اب مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگ گیا معاذ اللہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ شخص ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے گوئے کہ معاذ اللہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نبی ایسا نہیں کر سکتا نبی عہد شکنی نہیں کر سکتا نبی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا دوسرا بعض حضرات نے یہ کہا کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت سے ایک چادر گم ہو گئی تلاش کرنے والوں نے یہ کہہ دیا ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ ہو سکتا ہے وہ چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہو یہ کسی نے کہہ دیا تو اللہ نفرما کاغل نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے نبی خیانت نہیں کر سکتا وم یغل یا غل یوم العیام اور جو خیانت کرے گا اس نے جو خیانت کی ہوگی اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا جو خیانت کی ہوگی مال غنیمت میں خیانت اور بیت المال میں خیانت چندے میں خیانت یا انسانوں سے خیانت جو بھی خیانت کی ہوگی قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا یبا غلّہ یوم الیام بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ہے کام سینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبہ فضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اور آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن میرے سامنے آؤ اس حال میں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ ہو آواز نکال رہا اور تم مجھ سے کہو یا رسول اللہ اغسنی اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے میری شفاعت کی دیئے میں نے اس اونٹ کی خیانت کی تھی آج پکڑا گیا ہوں مجھے بچا لیجیے تو اللہ کے نبی فرماتے میں کہوں گا ہی شع میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا قد اب میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا بتا دیا تھا کہ خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے ڈبلو تم نے میرے کہنے پر کیوں نہ عمل کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسا ہو جس کی گردن پر گائے ہو جس کی گردن پر گھوڑا ہو جس کی گردن پر کپڑا ہو جس کی گردن پر سونا اور چاندی ہو گردن پر ہونے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کی خیانت کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا ضروری نہیں کہ واقعی وہ جانور اس کی گردن پر لدا ہوا ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے بہرحال اس کی گردن پر خیانت کا بوجھ ہوگا اور وہ میرے پاس آئے گا اور وہ کہے گا یا رسول اللہ اگست میری مدد کیجیے شفاط کیجیے مجھے چھڑا لیجیے آج پکڑا گیا ہوں دنیا میں تو کسی نے نہیں پکڑا تھا نہیں دیکھا تھا جھول دے دیا میں نے دھوکا دے دیا لوگوں کو لیکن آج تو سب کچھ سامنے آ رہا ہے آج میری خیالت پکڑی گئی تو مجھے چھڑا لیجیے لیکن میں کہہ دوں گا لا املک من اللہ شیعہ قد اب کا میں دنیا میں سمجھا چکا تم نے کیوں نہ میرے کہنے پر عمل کیا آج میں اللہ کے مقابل میں تمہ تمہیں کوئی بھی شفات نہیں کر سکتا تمہاری شفات نہیں کر سکتا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے اور خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے منافق کی علامت آپ جانتے ہیں جو بڑی تین علامتیں اللہ کے نبی نے منافق کی بیان فرمائی ان میں سے ایک نشانی امانت میں خیانت کرنا بھی ہے اور خیانت تو جہاں بھی ہو اپنے گھر میں ہو اپنے باپ کے مال میں ہو اپنے شوہر کے مال میں ہو اپنی بیوی بی کے مال میں ہو اپنے عزیزوں کے مال میں ہو بہرحال جرم ہے لیکن جو اجتماعی اموال ہیں ان میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ اجتماعی مال ہوتا ہے اس طریقے سے مسجد کا چندہ مدرسے کا چندہ ٹرسٹ کا چندہ رفاہی اداروں کا چندہ ہسپتالوں کا چندہ ان چندوں میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے کہ مختلف ہوتے دینے والے ایک ہو تو اس سے معاف کروالے انسان جہاں لے دینے والے بے شمار ہیں تو کس کس کو ڈھونڈے گا اور کس کس سے معاف کروائے گا آج چندے کے مال میں خیانت کرنا عام ہو گیا اور بیت المال میں حکومت کے خزانوں میں خیانت کرنا یہ عام ہو گیا خیانت نے ہمیں تباہ کر دیا اللہ اکبر لاپرواہ ہو کر لوگ بے نیاز ہو کر بے خوف ہو کر چندہ جمع کرتے ہیں مدرسوں کے نام پر یتیموں کے نام پر مسجدوں کے نام پر اور ایسی مسجدیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا بعض اوقات تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ہے وجود ہی نہیں ہے اور ہے بھی تو آدھا مسجد کو جا رہا ہے اور آدھا جمع کرنے والے کی جیب میں جا رہا ہے مسجد تو بعد میں بنی اور چندہ کرنے والے کا محل پہلے بن گیا تو بھائی یہ بدترین جرم ہے بدترین جرم بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں اکبر وَمَن يَقلُ الْيَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ <الْقِيَامَة> سمت وفا کل سما کسبت پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا وہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا جس نے جو کیا اس کا پورا عوض پورا بدلہ دیا جائے گا اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی سورہ کہف میں فرمایا جیب انداز میں اللہ نے فرمایا مبوزی الکتاب فتح المجرمین مشفقین مما فی مالی حاظل کتاب لا درسیرتن ولا کبیرتن اللہ احصہ <أحصاها> اللہ کہتے ہیں امال نامہ رکھ دیا جائے گا تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی کتاب کو دیکھ کر اپنے امال نامے کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے خوف شدہ ہوں گے جسموں پر راشہ تاری ہوگا اور کہیں گے یا بے لتنا ہماری ہلاکت ہائے ہماری بربادی ہائے افسوس مالی ہاضل کتاب یہ کیسی کتاب ہے عجیب کتاب ہے لا اس نے نہ تو ہمارے کسی چھوٹے جرم کو چھوڑا نہ بڑے بڑے جرم کو چھوڑا ہر جرم کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو یہاں الفاظوں لکھے ہوں گے ما لی حاض کتاب ما الگ لام الگ حاض الگ حالانکہ عربی قاعدے کے مطابق لام کو حاضہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے ماں لہٰذا عربی قاعدہ یہ ہے ماں لہٰذا لی لیکن یہاں رسم الخط الگ اختیار کیا گیا ما لی ہاضل کتاب اللہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے عجیب نکتہ نکالا فرماتے ہیں کہ اس رسم الخط سے اس کیفیت کی نشاندہی کر دی گئی اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے لے آیا گیا جو منظر مجرم کا ہوگا یعنی اس کی زبان سے مسلسل لفظ نہیں نکلیں گے مالی ہاضل کتاب بلکہ رک رک کہے, کر کہے گا لی ہاضل کتاب یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ نہ ہمارے کسی بڑے درم کو چھوڑتی ہے نہ چھوٹے جرم کو چھوڑتی ہے سارے جرائم کو اس نے اپنے اندر جمع کر لیا یہ جو آیات تھی اور یہ احادیث ان کی وجہ سے ایسی دیات دار جماعت تیار ہوئی صاحب اگرام کی جن کی مثال نہیں ملتی ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے قیامت کے ڈر کی وجہ سے حساب کتاب کے منظر کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے ایسی جماعت تیار ہوئی جن کے اندر امانت اور دیانت تھی اور مال و دولت کے انبار کو دیکھ کر ان کے دل میں ہرس لالچ پیدا نہیں ہوتا تھا خیانت کا دائیا پیدا نہیں ہوتا تھا مدائن کی جنگ میں کسرہ کو شکست ہوئی بے تحاشا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے کہا جاتا ہے کہ کسرا کا جو تاج تھا وہ ایک غریب مسلمان کے ہاتھ لگا وہ اس کو اپنی پرانی سی پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹ کر اپنے امیر کے پاس لے آیا وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہنا لگا یہ کس طرح کا تاج ہے مجھے ایک کہیں پڑا ہوا ملا تھا میں نے سوچا آپ کے پاس جمع کرا دوں لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ غریب سا آدمی ہے وہ سیدھا سے کپڑے پہنے ہوئے اگر یہ تاج کو چھپا جاتا تو اس کی نسل کے دن بدل جاتے حالات بدل جاتے ایک ایسا آدمی ہے کہ کس طرح کا تاج دیکھ کر بھی اس کے دل میں سیانت نہیں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہا جاتا ہے کو چہرہ چھپائے ہوئے تھا اسی طریقے سے واپس پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے جس اللہ کے ڈر سے یہ کام کیا ہے یہ امانت اور دیانت کا مظاہرہ کیا ہے وہ اللہ میرا نام خوب جانتا ہے لوگوں نے اس کا تعاقب کیا تو پتا چلا کہ اس کا نام ثابت بن عبد قیس ہے لیکن اس نے اپنا نام کسی کو نہیں بتایا وہبہ نہیں کروائی تو ایسی جماعت تیار کی ایسی جماعت تیار ہوئی قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کی احادیث سے آپ کے ارشادات سے قرآن تو آج بھی ہے حضور کی احادیث آج بھی ہیں لیکن ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے بڑے سخت ہو گئے ہم دنیا کے پاگل ہو گئے دنیا کے دیوانے دنیا پر فریفتا دنیا کی خاطر رشتے توڑنے والے خون بہانے والے حیا قربان کرنے والے ایمان قربان کرنے والے آخرت تباہ کرنے والے دنیا کی خاطر معیار زندگی کو بلند کرنے کی خاطر جھوٹی نمود و نمائش کی خاطر ہاں سوسائٹی میں اپنا وقار بنانے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں پرانی آیات اور نبوی احادیث ہم سخت دلوں پر اثر نہیں کرتی اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے افتبا رضوان اللہ بِسَخَطٍ مِّنَ اب وَمَأْوَاهُ جہنم کیا جو اللہ کی رضا کا تابے ہے اللہ کی رضا کا متلاشی ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے بتایا یہ دار ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے وہ کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتا اور فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو چکا یہ مضمون اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا سوالیہ انداز میں سورج سجدہ میں فرمایا افمن کا نا مطمن کمن کا ن لا یستبول۔ کیا جو مومن ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہے اور خود ہی جواب دیا نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور آگے وضاحت بھی فرمائی اسی طریقے سے سورج میں اللہ نے فرمایا ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنہوں نے ہم ان کو ان کی طرح بنا دیں گے جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں ام نجعل المتقين یا متقیوں کو فجار جیسا بنا دیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وما يستوي الاعمى والبصير اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا اور نور اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے تو فرمایا کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غذب کا مستحق ہے باہو جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بھی اسلم اور وہ بہت بری جگہ ہے اللہ ہم کو بچائے ہم درجا تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقوں میں ہوں گے وہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں بھی اور ہوں گے بھی آج بھی انسان مختلف طبقوں میں ہیں مختلف درجات میں ہیں اہل خیر کے درجات بھی مختلف اور اہل شر کے درجات بھی مختلف اہل درجات کے اہل خیر کے اہل خیر کے درجات جب ہم دیکھے تو چھوٹے موٹے نیک لوگوں سے وہ درجے شروع ہوتے ہیں پھر مجاہدوں غازیوں شہیدوں ولیوں قطبوں عبدالوں تک پہنچتے ہیں صحابہ تک پہنچتے ہیں نبیوں تک پہنچتے ہیں اور یہ سارے درجات ختم ہو جاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم اہل خیر کے درجات دیکھیں تو اہل خیر میں سے درجے کے اتوار سے سب سے بلند سارے انبیاء اور انبیاء میں سے سب سے بلند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اللہ نے بھیج کر دنیا والوں کو کہہ دیا لقد کان الکم فی رسول اللہ میرے رسول کو نمون حسنا بناؤ کل ان کم تم تحبون اللہ ہب ستنی یوحب اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور اہل شر میں سے اہل شر میں سے سب سے بدترین درجہ منافقین کا ہے اہل شرمے مختلف لوگ ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں فاسق فاجر ہیں شرابی زانی بدکار ہر قسم کے لوگ لیکن اہل شرم میں سے سب سے بدترین درجہ وہ منافقین اللہ نے فرما انافقین إن من منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور بھائی درجے میں بلندی وہ نصیب ہوتی ہے تزکیے کی بنا پر اپنے آپ کو پاک کرنے کی بنا پر جو جتنا اپنے آپ کو پاک کر لے تو وہ اتنے ہی زیادہ بلند درجے کا مستحق ہوگا اور جس کا دل جتنا گندا جس کے دل میں جتنی زیادہ غلازت وہ اتنے ہی زیادہ پستی کا شکار ہوگا درجات عند اللہ وہ لوگ اللہ کے نزیک مختلف طبقوں میں ہوں گے واللہ بما بسیر اور اللہ دیکھتے ہیں اس کو جو کچھ یہ کرتے ہیں لقد من اللہ رسول اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں بھیجا رسول انہی میں سے اللہ نے بڑا احسان کیا اللہ کے احسانات تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بے شمار ہم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان اور یہ دماغ اور یہ دل اور یہ خون اور یہ رگیں